رحمان الرحمن سامع نے کرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این ایس یو این این اے ایچ ڈاٹ کام أما بعد فإما خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بداة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واقفوا بحبل الله جميعا ولا تفرقون واشكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم معدا فالف بين قلوبكم فاصبحتم من يوم تلك شفا حم مندار حضرات مجھ سے پیشتر مولانا حافظ عبد القادر صاحب گوپڑی آپ کے سامنے بڑی تفصیل اور شرحبت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں میں مسلسل ایک مہینہ اور کچھ دن اوپر ہو گئے ہیں سفروں میں ہوں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب صبح سفر نہ ہو رات کو جلسہ نہ ہو آج بھی رات کو میں بڑی دیر کے بعد کافی دنوں کے بعد گھر آیا تھا لیکن آپ سے وعدہ تھا اس لیے حاضری لازمی اور ضروری سمجھی باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جب حاضر ہوا ہوں تو لبھات کے لیے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیتیں کریمہ چوتھے بارے پہلے رکو دوسرا رقو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کیا ہے یا الحلین آمد کلام مجید کے اندر رب کائنات نے دنیا میں بسنے والے مختلف طبقات کو مختلف الفاظ سے خطاب فرمایا ہے کہیں خطاب کائنات میں رکھنے والے تمام انسانوں اللہ رب العزت ایسے وقت ارشاد فرماتے ہیں یا ایو الناس یا ایو الناس و مدور ابم اللہ خلق کم و الی کا میرے اور کہیں خطاب ہوتا ہے کافروں کو یا او حل کافرون لا امد المات اور کہیں کافروں کے ایک مخصوص طبقے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کو کل یا حلل کتاب تال و علاقولہ وبین کو کبھی مخاطبین صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حل کا آپ کے پیروکار آپ کے ماننے والے آپ کے وفاشار اور آپ کے تابےدار کہلاتے ہیں کلام مزید کی ان آیات کے مخاطب بھی عام لوگ نہیں ہیں نہ کافر نہ مشرق نہ یہودی نہ عیسائی نہ اور طبقات کے بلکہ ان آیات کے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایباد رکھتے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب ہو کے کہا اے بو اللہ سے ڈرو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں اور اس کے بعد ان مومنوں کو ایک انتہائی اہم حکم دیا اور وہ حکم کیا ہے واہ تسم میں حم ل اللہ چبیا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ولا سفر رکھو فر کو میں بٹ پٹوں مزکرو نے مطلک ممسکن تم آ تم اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ تم الگ الگ تھے فاللہ پابئی نہ لو بے کم فاسبہ تم اللہ نے اسلام کی برکت سے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے تمہارے تمام اختلافات کو ختم کروا دیا تمہیں ایک بنا دیا تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی بس باہ تم ملے مت ہی خوانہ تم بھائی بھائی بن گئے کن تم آلہ شفا حفرت ملندار فنکارکن تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے اتحاد اور اتفاق سے تمہیں آگ کے گڑے سے بچا کے جنت الفردوش کا وارث بنا دیا اللہ رب ال پشاد فرما کے خزان کا یوبید اللہ آیا تھے لال نقم تحت ہم اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر تھے یہ دیکھنے کی زحمت گوارہ کرے کہ کیا ہم اس آیت کے مخاطب ہیں کہ نہیں اگر تو ہم مومن اور مسلمان ہونے کے دعوےدار ہیں تو پھر یقیناً آیت کا سارا خطاب ہم سے ہے اگر یہ ختاب ہم سے ہے تو ہم سوچے کہ کیا ہم فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت و پیار کر کے اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر تھامنے کے لیے آمادہ و تیار ہے کہ نہیں ایک ہے کہ ہم تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی رقص کو تھامے ہوئے نہیں ہے کوئی اپنا رخ مشرق کی طرف کیے ہے کوئی مغرب کی طرف کیے ہے کوئی شمال کی طرف کوئی جنوب کی طرف اور آپس میں ایک دوسرے سے اتنی دوری ہے کہ اتنی اونچی دیواریں درمیان میں کھڑی کی گئی ہے کہ دوسرے کا چہرہ بھی نظر نہ آ سکے اور اس قدر بہت اور دوری پیدا کی گئی ہے کہ اکٹھے ہونا تو بڑی بات مسئلہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ دوسروں کی بات بھی نہ سنو کیونکہ اگر بات سلی تو ایک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا اس لیے ایک نہ ہونے کے لیے سب سے تیر مہدف نسخہ یہ ہے کہ تم بات ہی نہ سنو اللہ کہتا ہے ایک ہو جاؤ اور ہم جائی کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایک نہیں ہونا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آئے تھے کریمہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی اور کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں اگر تو ہم مومن ہیں مسلمان ہے نبی کے ماننے والے ہیں ہلکا ببوشان محمد ہے دامان رسول سے وابستہ ہے سرور کائناب کی امت ہے اللہ کے حضور حاضری اور اس کی بارگاہ میں تقرب کے خواہش مند ہے. تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے فرقہ بندیاں مٹانا چاہیے اختلافات ختم کرنے چاہیے تنازعات سلجھانے چاہیے دل کی قدورتیں مٹانا چاہیے ایک دوسرے کی بات سمجھنا چاہیے حق کو ماننا چاہیے اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہو ایک دوسرے کی بات سنے بات سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے کہ کس کی بات اچھی کس کی بات غیر درست جس کی اچھی ہو اس کو مان لے جس کی غلط ہو اس کو چھوڑ دے تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ کس کی بات درست کس کی نادرست کس کی غلط کس کی صحیح کس کی اچھی کس کی بری اگر فیصلہ مولویوں پر چھوڑے تو کلو ہزم بمال ادعی ہم فارہ ہر مولوی اپنی بات کو سچا کہے گا اگر فیصلہ جماعتوں پر چھوڑے تو ہر جماعت اپنی بات کو درست کہے گی اگر فیصلہ گروہوں پہ چھوڑے تو ہر گروہ اپنے معاملے کو روا سمجھے گا فیصلہ کون کرے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کے درمیان کون فیصلہ کرے اللہ رب العزت ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو نے قرآن کو کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیا اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اس میں بیان کیا تو ہی ہم کو بتلا کہ ہم دین کے معاملے میں کس سے فیصلہ لیں کہ سچ پہ کون ہے جھوٹ پہ کون ہے خورانے پاک کے اندر رب ضلع ارشاد فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں منصف کی خبر دیتا ہوں میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ سچ جھوٹ کا امتحاز کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے تنازعات کیسے سلجھ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں بتلا فرماناتی اللہ و آتی اور رسول وا بنے بالکل فہیل تنازع تم کی شعی فردو ہو رسول تم تو میرو رب اللہ ولیوم میں آخر ظال کا خیرون وہ افسر ہوتا ریلا یہ ہیں کچھ طالب علم بھی ہوں گے پہلے ان کے لیے بات کہتا ہوں قرآن پاک میں اس آیت کے آغاز کے اندر ربز الجلال نے آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے یا ایہا دین ع آمرو عطی اللہ و عطی الرسول اے معاملوں اور میرے نزدیک اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اے معاملوں بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہ بعد میں کہا فردو الاح و رسول ان کن تم تو مینب اللہ ولیو ملاخر اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو پھر اپنی ہر بات کو میرے قرآن پر پیش کرو محمد کے فرمان پہ پیش کرو مارے ستیر مارے ستیر مارے اگر اس کا معنی مومنو ہوتا تو بعد میں ان کن کو کے لانے کی ضرورت نہ تھی کہا اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ثبوت فراہم کرو اگر سچے ہو اللہ کس طرح اپنے مسائل کو نپٹاؤ اپنے تنازعات کو حل کرو اپنے اختلافات چھوڑو اپنی گرو بندیاں توڑو اپنے فرقوں سے بالا و بلند ہو جاؤ اپنی جماعتوں کی دیواریں گرا دو حق کا ساتھ دو بافل کو ترک کرو جھوٹ کو چھوڑو سچائی کو اختیار کرو اللہ پتا کیسے چلے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے فرمایا ردو رد ہو الاور رسول ہر بات جس کے اندر اختلاف ہو اسے رب کے قرآن پہ پیش کرو نبی کے فرمان پہ پیش کرو جس کا ساتھ رب کا قرآن دے اس کی بات سچی جس کا ساتھ نبی کا فرمان دے اس کی بات سچی چاہے وہ سب سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور جس کا ساتھ رب کا قرآن لگے محمد کا فرمان لگے اس کی بات لات چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو یہ میں یار ارش والے نے مقرر کیا تو لوگوں سن لو اسلام کے اندر فرقہ بندی اختلافات کا پیدا ہو جانا کوئی تباہت کی بات نہیں لیکن ان کا باقی رکھنا اسلام کی نگاہ میں یہ درست بات نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا انتنازاتوں کی کہ اختلاف ہو جاتا ہے کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف کون سی ایسی چیزیں اختلاف کا پیدا ہونا ناممکن العمل نہیں ناممکن المخو نہیں لیکن اختلاف باقی نہ رکھو جب بھی کوئی مسئلہ <تصفح> سمجھو کہ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر دو رائے پیدا ہو گئی ہیں رب کے قرآن کی طرف محمد کے فرمان کی طرف پھر اختلاف باقی رہ سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی سچائی کو بیان کرتے ہوئے کہا لوکان من ان غیر اللہ لو جدو کی اختلاف ان قرآن کے رب کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات متضاد بات اس میں نہیں ہے اللہ کا کلام نہ ہوتا اس کے اندر تزاد ہونا چاہیے تھا جہاں تک قرآن کا تعلق ہے رب نے یہ کہا جہاں تک نبی کا تعلق ہے کہا ماینت کو انل ہوا ان ماہیل یو ہو نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا بولتا تب ہے جب عرش والا بولنے کا حکم دیتا ہے نہ رب کے کلام میں اختلاف نہ نبی کے فرمان میں اختلاف اب اگر اسلام کے نام لے کر مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اختلاف ان دونوں چیزوں سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر ان دو چیزوں پر عمل کرتے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا اور لوگوں دنیا والوں نے لوگوں کی عقل پہ پر پردہ ڈالنے کے لیے انہیں بیوقوف بنانے کے لیے ایک اصول تلاش رکھا ہے اور وہ یہ ہے جناب یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی حق پر ہے یہ بھی حق پر ہے ہم پوچھتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے اس وقت رات ہے ایک کہتا ہے نئی دن ہے حضرت صاحب ہیں کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں ہم نے کہا ہم کو سمجھاؤ کہ دونوں حق پر کیسے ہو گئے رات کہنے والا بھی سچا دل کہنے والا بھی سچا تو پھر ہماری عقل جو ہے اس کو فروخت کر دو اگر دونوں سچے اور سن لو طالب علموں کے لیے کہتا ہوں اصول کی بات ہے لواز میں باقل سے ہے حق کبھی تعدد کا حامل نہیں ہوتا ان حق کا لاقاد تک یہ فضول بات ہے کہتے ہیں جناب اس کی بات بھی سچی اس کی بات بھی سچی اور فرق کتنا ایک کہتا ہے ایک چیز حرام ہے دوسرا کہتا ہے حلال ہے حضرت صاحب آتے ہیں کیا ہیں دونوں ٹھیک ہیں مذہب کیا ہوا سبب کیا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں. کہ اپنا مذہب دلوں کو توڑنا نہیں دلوں کو جوڑنا ہے اپنی عادت دل دکھانا نہیں بلکہ بقول شاعر دل بدستاور کے حجے اکبرست دکھانے سے کیا فائدہ کسی کو برا نہیں کہتے نہ کسی پہ چوٹ کرتے ہیں نہ کسی کو تان دیتے ہیں نہ کسی کو الزام دیتے ہیں لیکن بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یارو یہ اصول کیوں تراشا گیا کہ سب حق پر ہیں اس لیے کہ بات کی طرف نہیں دیکھا گیا بات کہنے والے کی طرف دیکھا گیا کہ یہ بڑا آدمی ہے اگر اس کی بات کو غلط کہیں گے تو ہو جائے گی اور سن اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ یہ دیکھو بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے اور لوگوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ بزرگوں کی بزرگی کے بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہو دونوں کی بات ٹھیک ہے ایک مشرق کی ایک مغرب کی اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان میں سے ایک کی بات یا رب کے قرآن کے خلاف ہے یا محمد کے فرمان کے خلاف ہے یہ نہیں سوچتے کہ دونوں کو سچ کہنے سے یا قرآن پہ چوٹ پڑتی ہے یا محمد کے فرمان پہ چوٹ پڑتی ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو اسلام کے قوائد اصلیہ کو اسلام ساتھ کو لوگوں نے فراموش کر دیا ساری دنیا کے بزرگوں کی بات کو اسلام سمجھ لیا گیا اور سن لو ہمارا آوازہ یہ ہے کائنات کے انسانوں ساری دنیا کی بات کا نام اسلام نہیں اسلام یا ارش والے کے کلام کا نام ہے یا مستفی کی بات کا نام ہے جس کے ساتھ عرش والا ہو وہ سچا جس کے ساتھ مستعفی ہو وہ سچا اور اگر سب کی بات ٹھیک ہے تو پھر اسلام کے اندر حلال و حرام کا کوئی امتیاز باقی پھر تو اس کی بھی ٹھیک ہے اس کی بھی ٹھیک ہے آج کل دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے ایک طبقے میں میں کسی کا نام لینے کا بھی نہیں ہوں ہمارے دوستوں کے ایک طبقے میں عورت کی دیت کا موسوس میرے واسطے روزانہ اخبار میں خبریں چھپتی ہیں اور لاہور کا ایک بہترین چیخ راؤ جو اپنے آپ کو اسلام کا اور پاکستان کا موما سمجھتا ہے وہ اخبار ہر روز اس سلسلے میں ایک نئی سرخی چھاپتا ہے اور مزے کی بات کیا ہے بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑائی ایک ہی گروہ کے دو مولویوں کے طبقوں کے درمیان ہے شکر ہے ہمارا کوئی بندہ شریف نہیں ایک ہی فرقہ اس کا ایک مولوی کہتا ہے عورت کی دیت پوری دوسرا کہتا ہے عورت کی دیت آدھی اور ہمارے ایک بزرگ جو بڑا اونچا توڑا پہنتے ہیں اچھے آدمی ہیں ان کا بیان چھپا ان پر گرفت کی گئی انہوں نے کہا میں نے تو دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا نہ دونوں میں سے کسی کو صحیح کہا ہے پرانا فارمولا کے دونوں صحیح ہے جو کہتا ہے عورت کی بیت آدھی ہے وہ بھی صحیح ہے جو کہتا ہے پوری ہے وہ بھی صحیح ہے فرق کیا پڑتا ہے اس طرح کہ جس طرح ایک جاہل نے علم کا جبا کبا پہن لیا گاؤں میں گیا لوگوں کو بیوکوف بنانے کے لیے لوگوں نے دیکھا بہت بڑے عالم آئے ہیں مسئلہ پوچھا حضرت جی اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے اب آدمی پریشان ہو گیا مسئلے کا علم نہیں کہہ لگا اس کے بارے میں اسلام کی دو رہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں تو کوئی ایک تو ہو گئی کیا ہے اہل حدیث کا جرم صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں اگر لوگوں کو فرقہ بندی سے روکتے ہیں تو خود بھی فرقہ کہلانے کو پسند نہیں کرتے ہم کوئی گروہ نہیں ہم کوئی جماعت اور کمالیا کے لوگوں آج مسئلہ ذرا سمجھ جانا کوئی کہہ سکتا ہے لوگوں کو کہتے ہو فرقہ بندی مٹ اختیار کرو اپنا الگ فرقہ بنایا ہوا کسی کو اگر یہ غلط کرنی ہو تو آج دل سے نکال دے اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے نہ ہم جماعت ہیں فرقے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے نام پہ قائم ہوتے ہیں جماعتیں وہ ہوتی ہے جو بستیوں کے نام پہ بنتی ہیں ہم نہ جماعت ہیں نہ فرقہ ہیں ہم تو ایک تحریک ہیں اس بات کی کہ لوگوں فرقہ بندیوں کو چھوڑو مدینے والے کی طرف آ جاؤ یا مدینے والے کے خدا کی طرف آ جاؤ یہ نہیں کہتے اگر ہم یہ کہے کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ دو ہمارے بڑوں کو مانو پھر تو ہم چوٹے پھر ہم پھر کا ہے پھر ہم ہم کہیں چیزا متنی کی نہ مانو کمالیا کی مانو یہ گرو بندی کی بات ہے پھر کا بندی کی بات ہم کہیں جبے والے کی نہ مانو ٹوپی والے کی مانو ہم کہیں کلے والے کی نہ مانو رومال والے کی مانو ہم کہیں اس پان اور سرمے والے کی نہ مانو دنڈ والے کی مانو ہم یہ نہیں کہتے اگر ہم یہ کہیں تو ہم بھی شرکت ہم تو کہتے ہو oh, سارے گر چھوڑ دیں یا رب کی کتاب کو مانے یا محمد کی سنت کو مان صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو فرقہ نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنی طرف بلانا جائز نہیں سکتے اور اس میں کیا اختلاف کی بات ہے پھر اس گورکھ دندے کا شکار آدمی نہیں بنے گا جاتے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بات اضرت تابو صاحب نے ایسی چھوڑ دی ہے چھیڑ دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور بات کرتے پہلی بات کو لوگوں کے ذہن سے میں لکھ لے جائے لیکن کچھ مسئلہ تھوڑا سا علمی ہے اور میں کوشش کروں گا آپ میری زبان تو سمجھتے ہیں نا بھائی کوشش کروں گا بات کو سمجھانے کی ایک بزرگ کہتا ہے کہ اگر استطاعت نہ ہو آزاد عورت سے شادی کرنے کی تو غلام عورت سے شادی جائز تھے اگر آزاد عورت سے شادی کی استطاعت ہو تو غلام عورت سے شادی کرنا جائز